جائزان۔ عَمِلَتَّ حَقَ تردید کے مسائل چل رہے تھے مولانا عمل ایک یا دو یا تین ذکر کر دے انسان اور ہر ایک کی الگ اجرت ذکر کرے تو گزشتہ مسئلے میں آپ نے پڑھا مسئلہ ایک شخص درزی کے پاس گیا کپڑا لے کر کہ یہ رومی انداز میں سیا تو میں ایک دو درہم دوں گا اور اگر فارسی انداز میں سیا تو ایک درہم دوں گا تو دیکھو یہاں پر اس آجر نے کیا کیا بھائی عمل کو دائر کر دیا کتنے عملوں میں دو بھائی دو اور اجرت بھی دائر کر دی دو اجرتوں کے درمیان کے ایک درہم دوں گا یا دو دیر دوں گا آج ایک اور صورت تردید کی کہ وہاں وقت کی قید ساتھ لگاتا ہے بھائی وقت کی قید صورت مسئلہ یہ مثلا میں درزی کے پاس کپڑا لے گیا اور میں نے اسے کہا کپڑے کا سوٹ بنا دیں اگر آج آپ سی دیں گے تو میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا اور اگر کل سیئیں گے تو میں آپ کو تین سو दूंगा دوں گا में تین سو روپے دوں گا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ایک یامل ذکر کر رہا ہے لیکن وقت دو ذکر کر رہا ہے اگر اول وقت میں سیو گے تو کتنے دوں گا مثلاً پانچ سو اور اگر کل سی کر دو گے تو پھر میں تین سو روپئے مثلاً دوں گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ بھائی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے آج ہی سی دیا تو اسے آج کی جو اجرت بیان ہوئی وہ دینا پڑے گی اور وہ کتنی تھی پانچ سو اور اگر اس نے کل سیا تو پھر یہ اجارہ فاسدہ ہے اور اجارہ فاسدہ کے اندر یاد رکھنا اجر مثل دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے یعنی اس جیسی چیزوں کی جو اجرت ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے لیکن یہ جو ذکر کیا اس سے یہ زائد نہیں ہونی چاہیے اس نے کتنا ذکر کیا تھا کل میں کتنا دوں گا تین سو تو اجر مسل دیکھیں گے جو بھی اجر مسل نکل آئے وہ دے دیا جائے گا لیکن وہ اجر مسل تین سو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر تین سو سے زیادہ بھی ہوا پھر بھی ہم کتنے دیں گے تین سو یعنی جو ذکر ہوئی تھی اجرت جو مسمہ تھی وہی وہ دی جائے گی دوسرے لفظ میں یوں کہو کہ مسمہ اور اجر مسل میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا بھائی مسما اور اجر مسل میں سے مثلا بھائی کل اس نے سیکر دیا اور میں نے ذکر کتنے روپے کیے تھے تین سو اور کل میں تو اجارہ فاصدہ ہے تو مثلا اجرت مسل دینی تھی اب اور اجرت مسل پتا کیا تو وہ تھی دو سو روپئے اجرت مسل آئی دو سو روپئے اور مسما کتنا تھا تین سو تو کم کون سا ہوا دو سو تو وہ دو سو دیے جائیں گے یعنی اجرت مسل اور اگر مثلاً اجرت مسل ہے اس کی چار سو روپئے اور میں نے ذکر کیا تھا تین سو اور وہ کل سیتا ہے تو اب ان میں سے کم کون سا ہے مسمہ جو ذکر کیا گیا وہ کم ہے لہذا وہ دے دیا جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی جی. یاد رکھیے اس مسئلے کے اندر تین مذاہب ہیں بھائی تین مذاہب امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں شرطیں فاسد ہیں بھائی اگر آج سیا تو دو درہم کل سیا تو ایک درہم تو دو شرطیں لگا دیں کہتے ہیں دونوں شرطیں فاسد ہیں لہذا آقد فاسد ہو جائے گا بھائی آقد کیا ہوگا فاسد ہو جائے گا یہ آقد ہی صحیح جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں شرطیں جائز ہیں اور جو بھی وہ عمل کرے گا جس کے مطابق اس کے مطابق اسے اجرت دی جائے گی اگر آج سیا تو آج والی اجرت دے گا اگر کل سیا تو کل والی اجرت دے دے گا بھائی جبکہ امام اعظم ابو حنیفر عملہ کا مسئلہ بیان ہو گیا وہ فرماتے ہیں اگر آج سی لے تو جو ذکر ہوئی وہ دینا پڑے گی اور اگر اگلے دن سیے تو پھر اجارہ فاصدہ ہے اور اس صورت میں اجر مسل اور مسمہ میں سے جو کم ہوگا وہ اسے دے دیں گے بھائی یہ تین مذاہب ہیں بھائی تفصیل میں جانے سے پہلے بھئی یہ تو یہ بات ذہن میں رکھیں جو گزشتہ سبق میں بیان ہو چکی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا عجیر دو تو قسم پر ہے بھائی ایک عجیر مشترک ہے اور ایک عجیر خاص ہے بھائی عجیر مشترک اجرت کا مستحق کب بنتا ہے جب وہ عمل کر لیا کرتا ہے میں دھوبی کے پاس کپڑے دھلوانے کے لیے لے گیا تو وہ اجرت کا مستحق کب بنے گا جب وہ کپڑے دھو لے گا تو آپ اجرت دینا پڑے گی معلوم ہوا یہاں پر عمل معخود علیہ ہے کیا مخود انہ ہے کس چیز پر عقد ہوا ہے اس کے عمل پر عقد ہوا ہے یہ عمل کر دو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں معلوم ہوا کیا بھائی عزیر مشترک میں کیا ماخود ان علیہ ہے Ah, عمل ماخود ہونا رہے بھائی وہ کام وہ کر دے گا میں پاس کپڑا لے گیا اگر اس کپڑے کو سرخ رنگ گے تو میں آپ کو ایک درہنگ دوں گا تو دیکھو یہاں پر عاقد کس چیز پر ہو رہا ہے اس کے عمل پر ہو رہا ہے بھائی تو یہاں پر عاقد کس چیز پر ہو رہا ہے اس کے عمل پر آقد ہو رہا ہے تو ماخوطن علی عمل ہوتا ہے عجیر مشترک میں عجیر مشترک تو جانتے ہو نا بھائی کہ جو کسی کا خا... ملازم نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کا کام کرتا ہے جو بھی اس کے پاس کوئی چیز لے ہے وہ کیا کر دیتا ہے ان کا کام اجرت لے کر کرتا ہے بھائی تو یہ عجیر مشترک ہوتا ہے اور ایک عجیر خاص ہوتا ہے بھائی جو صرف ایک شخص کی خدمت کرتا ہے مثلا آپ نے اپنے لیے ملازم ایک رکھا کہ میری خدمت کرو گے میں ہر مہینے تمہیں پانچ ہزار روپے تنخواہ دوں گا تو یہ عجیر خاص کہلاتا ہے بھائی تو عجیر مشترک کے اندر بھائی ماخود الحیل ہے تو عزیر مشترک کے اندر ان علی عمل ہوتا ہے اور ایک ہے عجیر خاص یاد رکھیں عزیر خاص کے اندر ان علی تسلیم نفس ہوتا ہے یعنی آپ نے کیا کہا ایک مہینے کے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو اب ایک مہینے تک اس کو اپنا نفس آپ کے سکر کرنا یعنی آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہنا ضروری ہے بس یہاں پر دیکھو بھائی حمل معخود ان نہیں ہے بلکہ ماخود ان کیا ہے اسی لیے تو اگر آپ کہیں چلے بھی جاتے ہیں مولانا اس سے خدمت نہیں لی لیکن وہ حاضر ہوتا رہا آپ نے اسے کچھ کہا ہی نہیں تھا بھائی تو وہ بےچارا حاضر ہوتا رہا تو تسلیم نہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا بھائی پایا گیا لہذا آپ آپ کو اجرت دینا پڑے گی یا مولانا چلو سفر کی صورت ویسے ہی آپ وہیں پر رہتے تھے وہ روزانہ بیچارہ آتا لیکن آپ نے اسے کوئی کام ہی نہیں بتایا تو آپ مہینے کے آخر میں یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ آپ نے اسے تو میں نے کوئی کام ہی نہیں لیا آپ کو کس چیز کی اجرت دو بھائی بھائی یہاں پر کام پر اجرت نہیں ہے بلکہ یہاں پر اجرت کس چیز پر ہے تسلیم نفس جو وہ حاضر رہے وہ تو بیچارہ حاضر ہوتا رہا یہ تو اب آپ نے اس سے کام نہیں لیا آپ کا قصور ہے سورج سمجھ میں آ تو معلوم ہو عجیر کے اندر ماخوذ علیہ کیا ہوتا ہے عمل. عمل اور یہاں پر جو عجیر خاص ہے اس میں وقت ذکر کیا جاتا ہے وقت کی حد بندی ہوتی ہے مثلا ایک مہینے کے دیکھو میں نے تمہیں ایک مہینے کے لیے ملازمت پر رکھا خدمت کے لیے تو یہاں توقیق یہ جو وقت مقرر کرنا ہے یہ کہلاتا ہے توقیق بھائی تعین وقت بھائی کیا تو عزیر خاص کے اندر تعین وقت ہوتی ہے بھائی وقت مقرر ہوتا ہے کہ دیکھو ایک مہینہ میری خدمت کرو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا عجیر مشترک میں توقیت نہیں لیکن عجیر خاص میں توقیت ہوتی ہے وقت ذکر ہوتا ہے اور یہاں پر اجرت کا مستحق کس کے ذریعے بنتا ہے عمل کے ذریعے یا تسلیم نفس کے ذریعے تسلیم نف کے ذریعے معلوم ہوا ماخود عالیہ عجیر مشترک میں جو ہے وہ عمل ہے اور عجیر خاص میں وقت ذکر ہوتا ہے توقید کے لیے اور وہاں پر محفود آلے کیا ہے نفر جی, جی. جی. جی. یہاں جی. تک بات سمجھ میں آ اچھا یہ تو تھی سمجید بھائی اب مسئلہ سمجھو یہ کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں بھائی کہ ایک شخص درجی کے پاس چلا گیا کہ اگر یہ کپڑا تھی نے آج سیا تو تیرے لیے ایک درہم ہے اور اگر دو درہم ہیں اور اگر کل سیا تو ایک درہم ہے بھائی تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھائی جو آجر ہے یا آجر ہے بھائی وہ دو چیزیں ذکر کر رہا ہے بھائی عمل بھی عمل بھی ذکر کر رہا ہے اور ساتھ وقت بھی ذکر کر رہا ہے اور اجارے میں دونوں چیزیں ذکر کی جائیں تو آفد فاسد ہو جاتا ہے کیا کیا چیزیں ذکر کر رہا ہے وہ بھائی <متحد> عمل بھی ذکر کر رہا ہے سینے کا اور ساتھ کیا بیان کر رہا ہے وقت بھی بیان کر رہا ہے اور اس صورت میں اجارہ فاسد ہو جایا کرتے کیوں کیوں کہ عمل عمل ذکر کیا تو اسے پتا چلتا ہے معقوض علیہ کیا چیز ہے عمل ہے معلوم وہی عزیر مشترک والا حساب ہوا اور وقت ذکر کر رہا ہے حالانکہ وقت تو کس میں ذکر کیا جاتا ہے عجیر خاص کے اندر توقید کے لیے بھائی اور دونوں ایک اکٹھے نہیں ہو سکتے بھائی تو یہاں اب جب اس نے ذکر کیا اس نے عمل بھی ذکر کر دیا اور اس نے وقت بھی ذکر کر دیا اور مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ دونوں کو ذکر کر دیا جائے تو اس صورت میں آخذ کیا ہو جاتا ہے کیوں فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ عمل تقاضا کرتا ہے کہ معقود الح کیا ہونا چاہیے عمل اور وقت یعنی توقیق جو وہ کر رہا ہے مقررہ وقت بیان کر رہا ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ معقود الح کیا ہونا چاہیے تسلیمِ نفس ہونا چاہیے بھائی تو دیکھا اب پتہ ہی نہیں چلے گا کیا چیز ہے محقدن عالیہ بھائی عمل ماخود انہ ہے یا تسلیم نفس ہے سورت سمجھ میں آ رہی تھی امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی یہاں پر اس نے دو چیزیں ذکر کر دیں ایک عمل اور دوسرا وقت ذکر کر دیا عمل کا ذکر تقاضا کرتا ہے کہ ماقون علیہ کیا ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے اور توقید جو اس نے وقت کی حد بندی کی ہے وہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ ماخود اللہ کیا ہونا چاہیے جیسے جیسے تسلیم, نفس. تسلیم نفس تو ہم اس کہتے ہیں اس عقد کو خرابی سے بچانے کے لیے بظاہر تو عقد فوراً فاسد ہو رہا ہے کیونکہ دو چیزیں ذکر ہوئی وقت آ... عمل بھی اور توقید بھی توقید بھی آ تھا کہتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں یہ جو وقت ذکر کیا اس کو ہم تاجیل یا جلدی یا سہولت کے لیے بنا لیتے ہیں وقت کو توقیف کے لیے نہیں بناتے تعین کے لیے نہیں بناتے اگر تعین کے لیے وقت کو بنائیں پھر تو اجارہ ہی کیا ہو جاتا ہے فاسد پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی شماخون علیہ عمل ہے یا تسلیمیں لہذا خرابی سے بچانے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں اس وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا دیتے ہیں مثلا بھائی اس نے جو کہا نا آج سیو گے جلدی کے لیے جلدی کے لیے ذکر کیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے توجہ سے سننا بڑا مشکل مسئلہ ہے وقت جو اس نے ذکر کیا جلدی کے لیے ذکر کیا یعنی میں تمہیں اجرت دوں گا لیکن ذرا مجھے جلدی سی دو اور جو کل کا ذکر دوسرے دن کا ذکر کیا وہ سہولت کے لیے ذکر کر دیا کہ تمہارے لیے سہولت ہے کیا کرنا چاہو کل سینا چاہو تو کل بھی تو یہاں معلوم ہوا وقت کو توقید کے لیے ہم نے نہیں بنایا بلکہ کس لیے بنایا جلدی یا دو وقت ذکر ہیں پہلا وقت ذکر ہو گیا جلدی کے لیے دوسرا وقت کس لیے ذکر ہو گیا تو جلدی کا مطلب کیا ہے یعنی مجھے ذرا جلدی سی دو یہ جلدی کے لیے اور سہولت کا کیا معنی آرام سے بھائی تمہاری سہولت ہے اس کے اندر تم کل سینا چاہو تو کل بھی تو لہذا ہم وقت کو توقیق کے لیے نہیں بناتے بلکہ وقت کو کس کے لیے بناتے ہیں جلدی یا سہولت کے لیے بھائی وقت کو توقیق کے لیے کیوں نہیں بناتے کیا خرابی لازم آئے گی یہ جارہی کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا تو ہم نے وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا دیا تو وقت کو ہم آقت کو فساد سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا لیتے ہیں توقیت کے لیے نہیں تو اب دیکھو عمل ذکر ہو رہا ہے وقت بیچنے سے ختم ہو گیا ہم نے کیا کر دیا وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا دیا توقیت نہیں ہے اب ایک یا عمل ذکر ہو رہا ہے اور دیکھو آج اگر میرے لیے سی دو کون سا مجھ ذکر ہوا سینے کا کل اگر سی دو کل بھی کون سا میں ذکر ہوا سینے کا تو ایک عمل ذکر ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں دو چیز دو اجرتیں آ گئیں ایک درہم دو درہم دوں گا یا ایک درہم سورج سمجھ میں آ گئی عمل ایک دیکھو وقت بھی ساتھ تھا لیکن وقت کو ہم نے توقیق کے لیے بنایا ہی نہیں وقت کو کس کے لیے بنا دیا جلدی یا سہولت کے لیے وقت بیچنے سے ختم ہو گیا اب رہ گیا ایک عمل اور ساتھ اجرتیں اس نے کتنی ذکر کی تھیں دو دو دن ہم دوں گا یا ایک دلت. تو اب اے آج کے دن سیتا ہے ایک ہی ای عمل ہے اور اجرتیں دو ہیں ساتھ اس کے بھائی دو دن ہم دوں گا یا ایک کل سیتا ہے کل کے اندر بھی دیکھو بھائی عمل ایک ہے اور اجرتیں دو, دو ہیں بھائی تو اجرت مشغول ہو گئی عمل تو معلوم ہے عمل کیا کرنا ہے سینے کا لیکن اس عمل کے مقابلے میں اجرتیں کتنی ذکر ہو رہی ہیں دو, دو, دو, دو اجرت مجبور ہو گئی لہذا عقد فاسد ہوا عقد کیا ہو گیا فاسد ہم نے تو فساد سے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی عقد فساد سے نہیں بچتا بھائی ہم نے اول تو یہ تو شروع سے ہی عقد فاسد ہو رہا تھا کس طرح کہ وقت بھی ذکر تھا اور عمل بھی عمل چاہتا تھا کہ ماخود علیہ کیا ہونا چاہیے عمل اور ذکر وقت کیا چاہتا تھا کہ مخودن علیہ کیا ہونا چاہیے ہم نے فساد سے بچانے کے لیے وہ وقت وہ توقید کے لیے یعنی حد بندی کے لیے بنایا ہی نہیں بلکہ وقت کو کس لیے بنا دیا جلدی یا سہولت کے لیے وقت کا مسئلہ بیچ میں سے ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی مسئلہ باقی ہے کہ عمل ایک ہی ذکر ہو رہا ہے سینے ہی کا عمل ہے اور اس کے مقابلے میں اجرتیں کتنی آ گئیں آج بھی سیتا ہے تو وہ دو اس کے مقابلے میں جو اس نے عبارت میں ذکر کی تھی دونوں بھائی اس نے کہا آج سیا تو کتنے دوں گا دو درہم ہم کل سیا تو کتنے دوں گا ایک درہم تو اسی سلائی کے عوض میں دو اجرتیں ذکر کر رہے ہیں دو دن بھی ذکر کر رہے اور ایک دیر ہم بھی آج اور کل کی قید تو نکل گئی بیچ میں سے اور اسی سلائی کے مقابلے میں دو دن بھی آ گئے اور ایک دیر بھی آ گیا تو آج کی سلائی میں بھی دو آ, وہ جمع ہو گئے آ, کیا یعنی آخد ابھی سے ہی شروع ہو گیا کل والا آخد بھی آمی. ابھی سے شروع ہے آج والا آخد بھی آمی. ابھی سے شروع ہے وہ ایک ہی آخت کر رہے ہے مولانا سلائی ذکر کی اور اجرتیں کتنی ذکر کر دی دو ذکر کر دی تو آج کے دن میں دو اجرتیں آ گئی دو درہم دوں گا یا ایک دیر دوں گا کل میں بھی کیا آ گئی بھائی دیکھو اس نے کہا نا اگر کل سی دو تو وہ کل والا آقد بھی آج سے ہی شروع ہو گیا کل والا آقد بھی سے شروع اور وہ جو اس نے کہا تھا کل سی کر دینا وہ کس لیے تھا وہ سہولت کے لیے تھا ختوں سے شروع ہو گیا بھائی کل دے دینا آرام سے مجھے ایک دیر میں دے دوں گا تو کل والا آقد بھی ابھی سے شروع ہو گیا اور آج والا عقد بھی وہ تو ابھی سے شروع ہے ہی ہے تو اور عمل تو ایک ہی ہے سلائی والا اور جو دونا عمل دونا عقد ابھی سے شروع ہیں تو عمل ایک ہوا سلائی اور اجرتیں کتنی آ گئیں تو آج ہی کے دن میں اگر سیو گے تو کیا ہے آمی جلدی سی دو گے تو دو درہم دوں گا یا ایک درہم دیر سے سیو گے تو دو درہم دے دوں گا یا آج والا عمل بھی کل بھی چلے گا مالانا اس لیے کہ بھائی یاد رکھو میں ایک شخص کے پاس گیا اس کو میں نے کہا بھائی میرے کپڑوں کو رنگ دے دو, رنگ دے دو اور ذرا جلدی کرنا کل مجھے ضرور اس کو رنگ کر کے دے دینا بھائی جلدی ہے مجھے تو یاد رکھو بھائی اگر وہ کل نہ بھی رنگ کرے پرسوں بھی رنگ کر دے تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا اجرت oh. کا مستحق ہوگا بھائی. تو یہاں پر بھی اسی طرح اس نے آج کے دن کو جلدی کے لیے ذکر کیا ہے اب اگر وہ آج نہیں سی سکا کل سیے گا تو وہی عقد چل رہا ہے یا وہی عقد نہیں چل رہا بھائی تو آج کے دن والا عقد بھی چل رہا ہے اور کل والا بھی عقد آج سے شروع ہو چکا تو دونوں عقد کیا ہوئے دونوں آکد اکٹھے چل رہے ہیں اور دونوں میں عمل کیا ذکر ہے سلائی ذکر ہے اور ایک عقد کے بدلے کتنا ذکر کیا ہے دو درہم اور ایک آکد کے بدلے ایک دیر تو اے بیک وقت ایک عمل پر یعنی دو عقد چل رہے ہیں دو درہم والا بھی اور ایک درہم والا بھی تو اجرتیں دو آگے جی حالت آ گئی ہم نے تو کوشش کی تھی عقد کو فساد سے بچا لیں وقت کو توقید کے لیے نہیں بنایا تھا وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے لیکن پھر بھی اجرت کیا رہتی ہے ہماری پوری کوشش کے باوجود اجرت پھر بھی کیا رہتی ہے مجبور رہتی ہے اور جب اجرت مجبور ہو گئی تو عقد کیا ہوا فاسد ہوا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں آج سیے گا تو دو در ملیں گے اسے کل سیے گا تو ایک درہم ملے گا صاحبین فرماتے ہیں یہ جو آج کے دن کو ذکر کیا یہ آج کے دن کو جو ذکر کیا یہ توقیف کے لیے ہے کس کے لیے ہے حد بتانے کے لیے کہ یہ جو اجاقد اجارہ میں کر رہا ہوں یہ کب تک ہے شام تک ہے شام تک اگر یہ عمل کر دو گے تو میں تمہیں اجرت دوں گا ورنہ آقد اجارہ ختم تمہارے میرے بیچ صاحبین کیا فرماتے ہیں आगे आगे آج کا دن جو ذکر ہوا یہ کس لیے ہوا بھائی اس نے دو چیزیں ذکر کی نا اگر آج سیا اور اگر کل سیا تو دو وقت ذکر کر رہا ہے یہ جو پہلا دن آج کا دن ذکر کر رہا ہے وہ کس لیے ہے नहीं صاحبین नहीं فرماتے ہیں توقید کے لیے یعنی وقت کی حد بندی کے لیے ہے کہ اس وقت تک عقد اجارہ ہے اس کے بعد عقد اجارہ نہیں ہے شام تک عقد اجارہ ہے شام تک یا عمل کر دو گے تو اجرت ہے شام کے بعد یہ والا عقد اجارہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو وہ اس آج کے دن کو بناتے ہیں توقید کے لیے اور جو کل کا دن ہے اس کو تعلیق کے لیے بناتے ہیں کس کے لیے تعلیق تعلیق, تعلیق, تعلیق, تعلیق کا معنی ہوتا ہے معلق کرنا لیکن یاد رکھیے یہاں تعلیم اضافت یعنی نسبت کے معنی میں ہے اس لیے کہ اجارہ کے اندر تعلیم صحیح نہیں بھائی بھائی بعض اوقات آپ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ معلق کر دیتے ہیں شرط بنا جزا بنا لیتے ہیں آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں ان دخل تحز ہی دارا الف درہم اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تجھے کتنے درہم ملیں گے ایک ہزار درہم تو بھائی اس کو ایک ہزار درہم کے ملنے کو آپ نے کس چیز کے ساتھ معلق کر دیا گھر میں داخل تو بعض اوقات ایک چیز کو کیا کر دیا جاتا ہے دوسری چیز کے ساتھ تو کیا جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوگا وہ ہزار درہم کا مستحق ہے لیکن جب گھر میں جائے گا تو اب وہ کیا ہوا ہزار درہم کا مستحق ہو گیا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو دیکھو آپ یہاں عمل کو معلق کر دیا لیکن یاد رکھیے اجارے کو مہلق نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کے اور میرے بیچ حقد اجارہ ہے اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کے اور میرے بیچ حقد اجارہ تو آپ اجارہ کو کسی ایک چیز میں معلق کر دیتا ہے نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے آپ اجارہ معلق نہیں ہو سکتا وہ تو اس بات کا نام ہے کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا تو اس کو معلق نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کے ساتھ سورج سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو یہاں پر بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو ذکر ہوا وہ ہے توفیق کے لیے یعنی حد بندی بیان کر رہا ہے کہ یہ آخر اجارا کب سے کب تک ہے آج آج کے دن شام تک ہے بھائی اور جو کل کا دن ذکر ہوا وہ کس لیے ہے تالیق بھائی کتفق کی کتابوں میں وہاں تالیخ کا لفظ آتا ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو وہ تالیخ کے لیے لیکن تالیخ سے کیا مراد ہے نسبت مراد ہے وہ تالیخ حقیقی مراد نہیں ہے بھائی اس لیے کہ اجارہ کے اندر تالیخ صحیح نہیں بھائی اجارہ معلق نہیں ہو سکتا یہ کام کرو گے تو عقد اجارہ ہے یہ نہیں کیا تو عقد اجارہ معلق یوں یہ کہہ کر آپ معلق کرنا چاہتے ہیں یہ درست نہیں بھائی وقت جو کل والا ذکر کرا یہ نسبت کے لیے کہ کل عقد اجارہ شروع ہوگا کیا ہوگا ہاں مستقبل کی طرف اجارہ کی نسبت کی جا سکتی ہے کہ اس وقت تمہارے اور میرے درمیان عقد اجارہ شروع ہو جائے گا مثلا دیکھو میں نے آپ سے ایک مکان کرائے پر لیا میں نے کہا بھائی یہ مکان میں نے آپ سے کرایہ پر لیا مہینے کے میں پانچ ہزار روپے آپ کو دوں گا اور آپ کے اور میرے درمیان یہ یاقد اجارہ کب سے شروع ہوگا اگلے مہینے کی یکم تاریخ سے یعنی اگلے مہینے کی یکم سے تیس تک میں اس کے اندر رہوں گا تو بتلائیے بھائی آقد ابھی کر رہے ہیں اور نسبت کس وقت کس طرف کر رہے ہیں مستقبل کی طرف تو کب شروع ہو جائے گا وہ وقت اگلے مہینے کی یکم سے شروع ہوگا اور تیس تک رہے گا پورا ایک مہینہ ہوا بھائی تو دیکھو اجارے میں مستقبل کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے تو یہاں بھی غد کی طرف جو کل کے دن کا ذکر آیا یہ کس لیے ہے نسبت کے لیے کیا مانا کہ عقد اجارا اجارے کا وقت ابھی سے شروع ہے یا کل سے شروع ہوگا کل سے شروع جیسے وہاں پر مہینے کی رہائش کی بات ہوئی تھی رہائش اسی وقت سے شروع ہو رہی تھی اگلے مہینے کی یکم سے شروع ہوگی یکم سے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جو کل کا دن ذکر کر رہا ہے وہ تعلیق کے لیے یعنی اضافت کے لیے ہے یعنی مستقبل کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ یہ والا جو آقد ہے یہ ایک درہم والا یہ کب شروع ہوگا کل شروع ہوگا کب شروع ہوگا کل سے شروع ہوگا مستقبل کی طرف نسبت کر دی تو کہتے ہیں دیکھو آج کا دن آیا توقیف کے لیے کس کے لیے حق بدلا دی اگر آج کی گے تو دو دل ہم ملیں گے اور آخری وقت کب ہے شام تک کب تک ہے شام تک ہے معلوم ہوا یہ عقد شام کو ختم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور وہ جو کل والا عقد ہے ابھی شروع ہوا وہ تو ابھی شروع ہوئی تو جب شام تک صرف ایک ہی آقد ہے اور جب ایک عقد ہے تو اس ایک عقد میں کتنی اجرتیں ذکر ہوئی تھی ایک ہوئی تھی یا دو اس میں تو ایک ذکر ہوئی تھی آج کے دن کے لیے تو ایک اجرت تو لہذا اب دو اجرتیں اکٹھی نہ ہوئی بھائی امام ظفر نے کیا فرمایا تھا دو عجرتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک کے ہی عمل کے لیے اور فرما رہے ہیں نہیں وہ جو دوسرا کل والا عقد ہے وہ تو کل شروع ہوگا وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا جس میں ایک درہم کی بات ہوئی تھی تو ابھی تو صرف دو درہم والی بات شروع ہوئی ہے لہذا ایک ہی عجرت ہے تو آج کے دن میں دو تسمیہ اکٹھے نہیں ہوئے دو عجرتیں اکٹھی نہیں ہوئی اور شام کو یہ والا عقد ختم ہو جائے گا اگلے دن کل والا عقد شروع ہوگا تو اس وقت کتنے آقد ہیں باقی ایک, ایک یا دو ایک اس وقت ایک ہے پچھلا ختم ہو چکا اور اس ایک میں ایک ہی اجرت ذکر تھی کہ ایک درہم والا دو درہم والا آخد تو ختم ہو چکا اب کون سا شروع ہو چکا ایک درہم والا آخد بھائی تو اب بتائیے مولانا ہر دن میں دو دو اجرتیں آ رہی ہیں یا ہر دن میں ایک ایک ہی اجرت آ رہی ہے ایک ایک ہی اجرت آ رہی ہے کہ امام زفر کیا فرماتے تھے ایک <تصال> دن میں <تصال> دو دو اجرتیں اکٹھی ہو گئیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اس پر صاحبین ہوتا ہے کہ عمل کے ساتھ آپ نے وقت کو توقید کے لیے بنا دیا آج اگر سیا تو دو دیر ہم ملیں گے تو یہاں دو دیر آج کے دن کے ذکر آیا بھائی اور آپ نے اس کو کس کے لیے بنا لیا توقید کے لیے اس کے لیے توقید, توقید کے لیے بنا لیا اور عمل بھی ہے اور ساتھ توقید بھی ہو تو آپ نے پڑھا تھا اجارہ کیا ہو جاتا ہے فاسد کیونکہ عمل تقاضا کرتا ہے کہ معقوذ عمل ہونا چاہیے اور توقید تقاضا کرتی ہے کہ معقوضون والے کیا ہونا چاہیے تسلیم نقص ہونا چاہیے تو اجارہ فاسد ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اجارے کو صحیح قرار دے رہے ہیں بھائی صحیح تو صاحب فرماتے ہیں بھائی اس عقد کو فساد سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس کو توقید پر محمول کیا ہے اگر ہم اس کو توقید پر محمول نہ کرتے تو ایک ہی عقد میں کتنی ایک ہی عمل کے بدلے کتنی اجرتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ دو دو لیکن ہم نے توقید کے لیے بنایا تو دو اجرتوں والا جو خرابی دو اجرتوں والی آ رہی تھی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی اگر وقت کو تعجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں کس کے کے لیے بنا کے لیے بنا بنا لیں لیں تعجیل یا تاخیر بھی جیسے آپ نے کیا تھا پھر بھی بعض اوقات مقصود ہوتی ہے کسی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے یہ کام جلدی سے جلدی ہو جائے اور بعض اوقات تاخیر مقصود ہوتی ہے انسان چاہتا ہے یہ کام کیا ہو آرام سے ہو کوئی اسے جلدی نہیں <سلام> ہوتی <سلام> تو تجل... جیل اور تاخیر یہ بھی کبھی کبھار مقصود ہو جایا کرتی ہیں تو یہ بھی دو نو کی طرح ہو گئی بھائی سلائی کی دو اس <سلام> عمل کی دو انواع کی طرف ہو گئی ایک وہی عمل ہے جلدی والا ایک وہی عمل ہے تاخیر والا تو عمل ایک ہی ہے البتہ یہ جو جلدی اور تاخیر ہے یہ چونکہ مقصود ہے تو اس کو ہم نوع کے درجے میں اتار لیتے ہیں جیسے بھائی وہ گزشتہ مسئلے کے اندر اس نے درجے کے پاس جا کر کیا کہا تھا اگر فارسی انداز میں سی ہوگے تو ایک درہم دوں گا اگر رومی انداز میں سی ہوگے تو کتنے دوں گا دو درہم تو وہاں عمل دیکھو ایک ہی ذکر تھا سلائی لیکن اس کی دو انواع بیان کر دی تھی یہ سلائی اگر فارسی انداز میں ہوئی تو کتنے دوں گا ایک درہم یہ سلائی اگر رومی انداز میں ہوئی تو دیکھو سلائی کا عمل ایک ہی تھا جنس ایک تھی لیکن انواع تو مختلف تھی ایک فارسی طرز کی سلائی ہے اور ایک رومی طرز ایک تو یہاں پر بھی یہاں تاجیل اور تاخیر کبھی کبھار مقصود ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں جیسے وہاں رومی اور فارسی نو کی تھی اسی طرح یہاں تاخیر اور تاجر کو کس کے درجے میں اتار لیا نو نو کے درجے میں تو جیسے وہاں پر تردید صحیح تھی عمل اور اجرت عمل عمل کو بھی دو عملوں میں دائر کر دیا تھا اور اجرتوں کو بھی دو اجرتوں میں دائر تو یہاں پر بھی وقت کو اگر آپ تاجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں توخیر کے لیے نہ بنائیں بلکہ کس لیے بنا لیں تاجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں تو تعجیل اور تاخیر کس کے درجے میں ہو جائیں گی نو کے درجے میں اور گزشتہ مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا بھائی دو نا کے درمیان تردید کی اور دو اجرنتوں کے درمیان تردید کی تو کیا تھا جائز تھا شرطیں بھی جائز تھیں دونوں شرطیں جائز تھیں تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا دونوں شرطیں تو دو جو عمل وہ کر لے گا اس کا اس کی اجرت کا مستحق ہو جلدی کر لے گا تو اسے دو درہم دے دیں گے دیر سے سیے گا تو اسے ایک درہم دے دیں گے صاحبین کی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے بھائی امام یازاں بحنیفہ رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا آج اگر وہ سی دیتا ہے تو اسے دو دن ہم دیں گے اور اگر کل وہ سیتا سی ہے تو اجارہ کیا ہو جائے گا وجہ یہ مولانا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ آج کا جو ذکر ہے یہ اس کو ہم توقید کے لیے نہیں بنا سکتے کس کے لیے مجھے کیوں, مجھے نہیں, مجھے نہیں, نہیں, کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ پھر تو اجارہ ایک فاسد ہو جاتا ہے ہاں فساد سے بچانے کے لیے جیسے امام زفر نے کیا تھا کیا کیا تھا آج کے دن کو توقید کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ کس لیے بنایا تھا جلدی کے لیے ہم لیے بھی یہ کہتے ہیں جو آج کا دن اس نے ذکر کیا یہ ویسی جلدی کے لیے ذکر کیا کہ مجھے کیا کر دو ذرا جلدی, جلدی سی دو ذرا جلدی سی دو تو آج کا آقد ہے اور اس نے جو وقت کو ذکر کیا ہے جلدی کے لیے ذکر کیا ہے توقید کے لیے نہیں اگر توقید کے لیے بناتے پھر تو عمل تقاض ذکر عمل چاہتا تھا کہ عمل معخودون علیہ ہو اور وقت کیا تقاضا کرتا کہ تسلیم نف کیا ہونا چاہیے معخود نالے لیکن ہم نے وقت کو توقید کے لیے بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو کس کے لیے بنا دیا تاجیل کے لیے جلدی کے لیے بنا دیا تو آج یہ اور دوسرا جو کل کا ذکر ہے اسے ہم تعلیق کے لیے بنا لیتے ہیں کس کے لیے یعنی وہ اجارہ کل شروع ہوگا وہ دوسرا اجارہ کل شروع ہوگا اس کو تعلیق اور اضافت کے لیے بنا لیا سورج سمجھ میں آئی اور آج کے دن جب اسے ہم نے آغز کر لیا یہ کپڑا اگر تو نے سیا تو کتنے میں سیے گا دو درہم میں اور ایک تمہارے اور میرے درمیان کل اجارہ شروع ہوگا وہ کتنے درہم کے بدلے ہے ایک درہم کے بدلے تو ابھی وہ والا تو ایک درہم والا عقد تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا آج صرف کون سے در کون ساقد ہے دو درہم والا تو آج کے دن میں دو تسمیہ دو اجرتیں اکٹھی ہوئی بھائی وہ کل ایک درہم والی اجر آقد تو کل شروع ہوگا تو آج صرف کون سا عقد ہے دو درہم والا عقد ہے آج بھائی دو درہم والا صورت سمجھ میں آ تو دو درہم والا عقد ہے آج اور ایک درہم والا بھی عقد شروع نہیں ہوا اس میں تو کل شروع, شروع ہونا ہے تو آج کے دن میں دو تسمیاں آئے دو اجرتیں آئی ایک ہی اجرت ہے ایک ہی اجرت ہے اجرت ہے. ہے البتہ تو آج کے دن اگر وہ سیے گا تو دو دن دینے پڑیں گے لیکن اگر وہ کل سیتا ہے تو کل دو اجرتیں اکٹھی ہو جائیں گی کیونکہ آج والا عقد جو ہے وہ بھی تو چل رہا ہے وہ بھی کیا ہے وہ چل رہا ہے اور کل والا بھی شروع ہو جائے گا تو عمل ایک ہی رہے گا اور اجرتیں کتنی ہو جائیں گی دو آ تو اجرت مشغول ہو جائے گی لہذا اجارہ کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا بھائی بہت ساری سمجھ میں آگئی گئی بھائی اچھی طرح تو امام صاحب فرماتے ہیں کل آج آج والے کی کوئی حد تو نہیں بیان کی بھائی ہم نے تو وہ وقت کو توقیف کے لیے بنایا ہی نہیں اس کو تو کس لیے بنا دیا بھائی تیرے آپ کی اور میرے بیچ اجارہ ہے آپ نے یہ کپڑا مجھے سی دینا ہے دو دن ہم میں اور ذرا جلدی کر دینا آج ہی مجھے دے دینا تو آخر اجارا ہو گیا تو کیا یہ شام کو خود بخود ختم ہو جائے گا نہیں یہ تو چلتا رہے گا جب تک ہم اسے ختم नहीं नहीं وہ کل بھی سی دیتا وہ ایک شخص کے پاس آپ ایک آدمی کے پاس کپڑے لے گئے اور اس نے کہا یہ کپڑے میرے سی دو آج ہی مجھے ذرا دے دی دینا مجھے ذرا جلدی ہے اس نے وہ آج نہیں سی سکا کل سی کر دیئے تو بھی کتنے دینے پڑیں گے پیسے یا نہیں بھائی پرسوں سیدھے تے دینے پڑیں گے یا نہیں خود سے اگلے دن سیدھے تے دینے پڑیں گے پیسے یا نہیں بھائی تو دیکھو وقت ادارہ تو چلتا رہتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جب آج کے دن والا تو آج شروع ہے اور کل والا کل شروع ہوگا لیکن کیا آج والا شام کو ختم ہو جائے گا یا وہ چلتا ہی رہے گا وہ چلتا ہی رہے گا تو کل جب آیا تو آج والا بھی چل رہا ہے اور کل والا عقد بھی شروع ہو گیا تو لہٰذا عمل ایک ہی ہے اور اجرتیں کتنی آ گئیں دو, دو, دو اجرتیں آ گئی لہٰذا آخد کیا ہو جائے گا بس مجھے آج کے دن میں عقد کیا تو ٹھیک ہے آج وہ سی لیتا ہے تو دو دن ہم دے دو لیکن اگر کل इजारा क्या ہے تو اجارہ کیا ہو جائے گا فاسد اور اجارہ فاسدہ میں کیا یاد کرتا ہے पर इन ہے لیکن یہاں پر ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ ہم اسے دیں گے بھائی سورج سمجھ میں آ گئے جو کم ہوگا وہ دیں گے بھئی. اچھا خلاصہ بحث دوبارہ سن لو مولانا آپ نے پڑھا عجیب دو قسم پر ہے ایک مجیر مشترک ایک عزیر خاص بھائی عجیر مشترک کے اندر ماخود اللہ کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اور عجیر خاص کے اندر معقود اللہ کیا ہوتا ہے تسلیم نفس یعنی اس میں توقیف ہوتی ہے کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اندر تسلیم نفس ضروری ہے بھائی تو آپ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو شرطیں اس نے ذکر کر دی اگر آج تو نے سیا تو دو درہم کے بدلے ہیں اور اگر کل تو سیے گا تو ایک درہم کے بدلے ہے تو یہاں پر اس نے وقت بھی ذکر کر دیا اور عمل بھی ذکر کر دیا اور آپ نے پڑھا ہے کہ وقت کو اگر توقید کے لیے بنائے تو عمل اور توقید اکٹھے نہیں ہو سکتے اجارہ ہی کیا ہو جائے گا فاسد تو اجارے کو فساد سے بچانے کے لیے اس وقت کو ہم کس پر محمول کر لیتے ہیں جلدی یا سہولت پر کہ آج کا دن ذکر کر رہا ہے جلدی کے لیے اور کل کا دن ذکر کر رہا ہے درزی کی درزی کی سہولت کے لیے ذکر کر رہا ہے تو لہذا اب یہاں پر سہولت کے لیے تو اب اس نے کیا کہا تھا ان خطہ در ہم آج کے دن تو نے سیا تو کتنے درہم کے بدلے تو عمل ایک ہی در پر ہوا سلائی اور اس کے بدلے میں کیا ذکر کیے دو درہم اور آج کا ذکر صرف کس لیے ہے جلدی کے لیے, دی لیے دی ہے تو آدمی اجارہ شروع ہو گیا مولانا سلائی کے بدلے کتنے دوں گا دو درہم اور, اور کل کا دن جو اس نے ذکر کیا وہ کل کس لیے ذکر کر رہا ہے کل کا دن سہولت کے لیے معلوم ہو کہ اگر تو یہ سلائی کر دے گا آرام سے کل تک کر دینا میں تمہیں کتنے درہم دوں گا ایک درہم تو اسی سلائی کے بدلے کیا آ گیا ایک درہم ہم آ گیا تو دونوں عقد ابھی سے شروع ہو گئے مولانا دونوں آخد کیا ہوئے ابھی سے شروع ہو گئے اور عمل تو ایک ہی ہے سلائی اور دونوں آخدوں کے اندر ایک میں اس کی اجرت کتنی ہے دو درہم دوسرے آخد میں کتنی ہے ایک درام تو عمل ایک ہی ہوا اور اجرتیں کتنی آ گئیں دو آج کے دن میں بھی دو اجرتیں آ گئی کل کے دن میں بھی کتنی آ گئی دو اجرتیں آ گئی لہٰذا اجرت مشغول ہوئی اور اب اجرت مشغول ہوئی تو اجارہ کیا ہو جائے گا صاحبین رحم مل فرماتے ہیں کہ یہاں پر آج کے دن جو ذکر ہے اس کو ہم توقید کے لیے بنا لیتے ہیں اور کل کا دن جو ذکر ہے اس کو تعلیق کے لیے بنا لیتے ہیں آج کے ذکر توقید کے لیے ہے یعنی اس اجارہ کی حد کیا ہے کب ختم ہوگا آج کی یوگے تو دو ترہم کے بدلے ہیں یہ اجارہ شام تک ختم ہو جائے گا اور کل والا جو ذکر کیا وہ تعلیق کے لیے وہ آخر اجارہ کب شروع ہوگا کل ہی شروع ہوگا وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو آج والا آج کے دن صرف آج والا ہے اور جب کل آئے گی تو دو درہم والا آد کی حد بیان ہوئی تھی وہ ختم ہو چکا ہے اور کل اگلے دن صرف کون سا شروع ہوگا ایک درہم والا اجارہ شروع ہوگا تو آج کے دن میں صرف دو درہم والا اجارہ ہے اور کل والا تو ابھی شروع ہی تو ایک اجرت آئی آج کے دن میں یا دو آئیں ایک آئی اور جب کل آیا تو دو درہم والا اجارہ تو ختم ہو چکا تھا اب کون سا شروع ہوا ایک درہم والا مالانا تو اب دیکھو دو اجرتی آئیں یا ایک اجرت آئی ایک اجرت آئی تو دو تسمیہ نہ آج میں اکٹھے ہوئے نہ کل میں اکٹھے ہوئے لہٰذا دونوں اجارے سورج سمجھ میں آ گئے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کے ذکر جو ہوا وہ کس لیے ہے توقید مارد کے مارد لیے, مارد لیے مارد ہے مارد اور کل کا ذکر نہیں امام صاحب فرماتے ہیں آج کے دن توقید کے لیے نہیں بنا سکتے کیوں توقید کے لیے اگر بنائیں گے تو اجارہ ہی کیا ہو جائے گا کیونکہ توقید کیا تقاضا کرتی ہے کہ معقوضون علیہ کیا ہونا چاہیے تسلیم نفس اور عمل کیا تقاضا کرتا ہے کہ ماخود ان کیا ہونا چاہیے حمل ذکر یوم کو ہم توقید کے لیے نہیں بناتے بلکہ کس لیے بناتے ہیں جلدی کے لیے بنا دیتے ہیں کہ بھائی ذرا مجھے جلدی دے دینا عقد اجارہ شروع ہو گیا ان دونوں کے درمیان عقد اجارہ کیا ہوا شروع ہو گیا اور جلدی کا اب کیا مطلب ہے خاد تو ہے نہیں تو لہٰذا یہ اجارہ چلتا رہے گا کل سیدھے پرسوں سیدھے پرسوں سیدھے پھر بھی اسے کیا کرنا پڑیں گے دو دن ہم دینا پڑیں گے اور کل کا جو ذکر ہوا وہ کس لیے ہے تعلیق کے لیے ہے نسبت کے لیے یعنی وہ آکد کب شروع ہوگا کل شروع ہوگا تو آج کے دن میں صرف آج والا عقد شروع ہوا ہے کل والا ابھی آیا ہی آج صرف دو درہم والا ہے تو آج کے دن دو اجرتیں آئی یا ایک اجرت آئی ایک ہی اجرت ہے دو درہم والی ایک درہم والے عقد تو ابھی شروع ہی لہٰذا آج کے دن میں اجارہ صحیح لیکن کل کا دن جب آیا تو کل والا اجارہ بھی شروع ہو گیا اگلے دن وزن والا اجارہ بھی اور گزشتہ دن والا اجارہ بھی تو چل رہا ہے کہ سلائی کے بدلے کتنے دوں گا دو درہم اب ایک نیا اجارہ بیچ میں شروع ہوا سلائی کے بدلے کتنے دوں گا ایک, ایک درہم تو اب اگلے دن کے اندر دو تسمیاں آ گئے ہمارا نا دونوں آخر جمع ہو گئے تو اجرت کیا ہو گئی مشغول ہو اسی سلائی کے بدلے دو درہم بھی آ رہے ہیں اسی سلائی کے بدلے میں ایک درہم بھی تو دوسرے دن کے اندر کتنے اجرتیں آ گئی اس میں اجارہ فاسز ہوا اور جب اجارہ فاسز ہوا تو اجارہ فاسز کے اندر کیا لیا جاتا ہے اجر مسل دیا جاتا ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اجر مثل اور مسما میں سے جو کم ہوگا وہ دے دیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ کم کیوں دیا جاتا ہے چلو یہ بھی یہیں پر مسئلہ سمجھ لیں بھائی دیکھو بیع کے اندر بیع میں کے اندر جب آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص بیا فاسد کر لے تو سمن نہیں دینے پڑتے بلکہ قیمت دینا پڑتی ہے قیمت دینا پڑتی ہے جتنی بھی ہو قیمت بھائی وہ دینا پڑتی ہے سمن کا ذکر نہیں تو یہاں پر بھی اے امام صاحب کیا ہونا چاہیے اجارے میں بھی اجر مثل دینا چاہیے لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں جو کام اجر مثل اور مسمہ میں سے جو کام ہو وہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ مارانا کہ بیع کے اندر ہم کسی چیز کے پیسے دیتے ہیں ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بقا ہوتی ہے باقی رہنے والی ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی مثلا میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی تو بتائیے بھائی کس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے کتاب کی اور کتاب باقی رہنے والی ہے اس وقت بھی میرے سامنے ہے کل بھی رہے گی پرسوں بھی رہے گی ٹھیک ہے بھائی ایک چیز ہے باقی رہنے والی ہے اور جو چیز باقی رہنے والی ہو اس کی قیمت ٹھیک ہے ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے اس کی اس کی قیمت ہونی چاہیے باقی رہنے والی یا دوسرا شخص اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ اجارہ کے اندر یاد رکھو آقد چیز پر ہوتا ہے یا منافع پر ہوتا ہے منافع <سؤال> پر ہوتا ہے آپ کسی کو گھر کرایہ پر دیتے ہیں تو کیا آپ نے گھر ہی اس کو دے دیا یا صرف گھر کے منافع اس کے حوالے کیے ہیں <سؤال> منافع کم ایک مہینے کے لیے اسے گھر کے منافع یعنی رہائش کا مالک بنایا ہے گھر کا مالک <سؤال> اجارہ کے اندر عاقد منافع پر ہوتا ہے اور بیع کے اندر عاقد اس عین شہ پر ہوتا ہے بھائی اور عین شہ ہے باقی رہنے والی لیکن جو یہ جو منافع ہیں یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں یہ منافع کیا ہوتے ہیں باقی رہنے والے ہر ہر لمحے کے اندر نیا نفع آ رہا ہے اور پچھلا ختم ہوتا جا رہا ہے بھئی گھر تو آج بھی وہی کل بھی وہی رہے گا پرسوں بھی وہی رہے گا لیکن منافع ہر ہر لمحے بدلتے جا رہے ہیں ابھی کا جو نفع تھا وہ ختم ہوا اگلے لمحہ یا نیا نفع آ گیا گھر میں نیا رہائش والا نفع وہ بھی ختم ہوا تو سمجھ میں آیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ منافع ختم ہوتے چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ منافع کیا ہوتے ہیں منافع میں بقا نہیں ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک گھر تھا آپ اس کو اس سال کرائے پر نہیں دے سکے اگلے سال اب آپ کرائے پر دیتے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں اس سال والی اس کی ساری رہائش اکٹھی رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں پھر اگلے سال رہائش کسی کو دے دیں بھیا اس کے منافع ہیں نا گھر میں رہائش کیا ہے اس کا تو کیا آپ اس سارے سال کی رہائشیں اکٹھی کر سکتے ہیں کہ پھر کیا کر دیں کسی سے سودا کر کے رہائشیں اس کو بیچ دیں نہیں بھائی رہائش نفع ہے یہ گزرتی جا رہی ہے جو گزر گیا جو ابھی آیا نہیں وقت وہ نفع کا بھی وجود ہی نہیں اور جو گزر گیا وہ ختم ہو چکا اب اس کا بھی کوئی وجود نہیں سورج سمجھ میں آ رہی ہے جیسے مسنج کسی جانور پر سواری ہے آپ سواری کرتے ہیں ابھی ایک گھنٹے کے لیے تو یہ ایک گھنٹے کی سواری اس کا نفع ہے آپ نے جانور دیا ایک مہینے کی سواری کے لیے ایک مہینے تک میں اس پر سواری کروں گا اتنی اجرت دوں گا اچھا بھائی آپ اس پر پانچ چھ دن سوار نہیں ہو سکے تو کیا آپ اس کی وہ پانچ چھ دن کی سواری کا نفع تھا وہ جمع ہوا باقی رہا آپ کے لیے یا وہ ختم ہو گیا گزر گیا کیا ہوا بھائی دیکھو آپ ایک مہینے آپ نے جانور کو کرایہ پر لیا کتنے مہینے کی سواری کے لیے آپ پورا مہینہ اس پہ سوار نہیں ہو سکے آخری دن آپ سوار ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو آخری دن کا نفع ہے باقی جو انتیس دن کا نفع ہے کیا وہ آپ کے لیے باقی رہا یا وہ سوار نہ ہوئے پھر بھی گزر گیا وہ کیا ہوا گزر گیا بھائی اب جب سوار ہو رہے وہ آج کا نفع ہے باقی تیس دن والے اکٹھے نفع جو تھے انتیس دن والے وہ تو گزر چکے وہ باقی ہی آپ <تصفح> نے گھر کرایے پر لیا بھائی ایک پورے سال کے لیے ہر مہینے کا کرایہ دس ہزار روپے ہے آپ اس میں گیارہ مہینے تک نہیں رہ سکے اب صرف ایک مہینہ جا کر اس میں رہے ہیں تو کیا وہ جو گیارہ مہینے کی رہائش تھی وہ باقی رہے گی یا وہ ختم ہو چکی بھائی منافع میں کوئی بقا نہیں ہے بھائی منافع ہر آن بدل رہے ہیں ہر آن بدل رہے ہیں میں نے تو توجانے کے لیے دن کی مثال دی بھائی یا مہینے کی مثال دی پورے مہینے کا منافع بلکہ ہر ہر لمحے کی رہائش وہ الگ نفع ہے اور وہ لمحہ جو لمحہ ابھی آیا نہیں اس نفع کا وجود نہیں اور جو لمحہ گزر گیا اس کا نفع کیا ہو چکا تو معلوم ہو منافع میں بقا نہیں بھائی اچھا بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اجر مثل اور میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے یاد رکھو یہ بیع کے اجارہ بھی بیع کی طرح ہے البتہ بیع میں آئین شے بیچی جاتی ہے اور اجارہ کے اندر منافع بیچے جاتے ہیں منافع بیچے جاتے ہیں اور عین شہ کے اندر تو بقا ہے وہ باقی رہنے والی ہے اس کی قیمت ہے بھائی لیکن اجارہ کے اندر بھائی ہم منافع بیچتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا کہ منافع کے اندر بقا نہیں منافع کے اندر ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں اس وقت سے پہلے جو ابھی مستقبل کے ہیں وہ منافع تو ابھی آئے ہی نہیں ان کا تو وجود ہی نہیں ہے اور جو آئے ہیں وہ ہر آن میں گزرتے جا رہے ہیں نیا, نیا نیا نفع آتا جا رہا ہے اور جو گزر گئے وہ ختم ہو گئے جو ابھی آئے نہیں ان کا وجود نہیں جو گزر گئے وہ بھی ختم ہو چکے تو منافع آ رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے بقا نہیں کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی باقی نہیں رہتا سورج سمجھ میں آ گئی تو لہذا عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کی بے جائز ہی نہیں ہونی چاہیے ان کا عقل تو درست تھی ان کے بیچنا تو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیچا تو ایسی چیز کو جاتا ہے جس میں کوئی بقا ہو جو باقی تو رہتی ہے یہ تو باقی نہیں رہتے ادھر آئے ادھر گزر گئے ادھر آئے ادھر گزر گئے آتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں بھائی منافع تو قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اندر بقا ہو باقی بھی رہتی ہے آپ کے پاس ہی آپ نے زید کو دے دی زید کے پاس بھی باقی رہی ہے بھائی تو ایسی چیز کی قیمت ہوتی ہے اور منافع کے اندر کوئی بقا ہے تو لہذا عقل تو یہ کہتی ہے منافع کی تو بے ہو جائز ہونی ہی نہیں چاہیے اس میں تو اجارہ جائز ہونا ہی تو ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ احادیث وغیرہ سے اس کا ثبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو بھائی احادیث وغیرہ سے ثبوت ہے بھائی اور بھی بہت سی حادث ہیں بھائی تو لہذا آپ ہاں اس وجہ سے اس کی اجازت دی بھائی تو یہ عقد اجارہ جائز ہے ہم نے کہا بھئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی حدیث سے اس کا ثبوت ہے ورنہ عقل تو کیا کہتی ہے عقد اجارہ صحیح ہونا ہی کیونکہ اس میں کس چیز کو بیچا جاتا ہے منافع کو اور منافع کے اندر بقانی اور جس میں بقانی اس کی قیمت کہاں سے بھائی قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو تو منافع کے اندر بقانی تو ان کی قیمت بھی نہیں ہونی چاہیے ادھر آئے ادھر گزر گئے تو قیمت کس چیز کی بھائی ذاتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو منافع میں بقا نہیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ ان کی تو کوئی قیمت ہونی ہی یہ ٹھہرتی نہیں ہے قیمت کہاں سے تم کو رکھتے ہو ادھر آیا ادھر گزر گیا اگلے لمحے نئے آیا وہ بھی گزر گیا لیکن حدیث وغیرہ سے ثبوت ہے بھائی لہذا اس لیے اس کی فکاہ کرام نے اجازت دی کہ عقد اجارہ جائز ہے بھائی اور لوگوں کے اندر عمل بھی ہے لوگ آپس میں معاملات کرتے بھی ہیں اجارہ کے تو اجازت دی گئی بھائی تو یہاں پر یاد رکھو اصل میں تو نفع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے لیکن حقد کر لیتے ہیں اس لیے اب اس کی قیمت بن گئی اجازت تیری کس کی وجہ سے حدیث کی وجہ سے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب ہر نفع کی قیمت ہے بلکہ جس پر آپ ہاقد کریں گے اس نفع کی قیمت ہے جس پر ہاکد نہیں اس نفع کو اب بھی اسی طرح ہے اس کی کوئی قیمت آپ نے ایک آدمی کو مکان دیا کرایہ پر بھائی کرایہ پر مکان دیا اور ایک ماہ کا کی اجرت دس ہزار روپے طے ہو گئی اب بھائی یہ جو منافع تھے عقل تو کیا کہتی ہے ان کی قیمت ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن ہم نے حادیث وغیرہ کی وجہ سے کیا کیا اجازت دی اور اجازت دی یعنی اب ان منافع کی قیمت ہو گئی لیکن قیمت صرف ان کی ہوگی جن پہ عقد آئے اور عقد یہاں پر کتنے عرصے میں ہوا کتنے عرصے کی رہائش کی بات ہوئی ہے ایک ماہ کی تو یہ جو ایک ماہ کے منافع ہیں ان کی قیمت آ گئی اور قیمت خود آئی یا اس عقد کی وجہ سے اب آ گئی عقد کی وجہ سے تو اس ایک ماہ کے منافع کو آپ نے بیچ دیا اور اس کے پیسے لے لیے بھائی اب وہ آدمی یوں کرتا ہے کہ اس مکان پر قبضہ کر لیتا ہے مسن اور ایک اگلا مہینہ بھی پورا اس کے اندر رہائش رکھتا ہے اجارہ تو کتنی مدت کا ہوا تھا ایک ماہ, ایک, ماہ کا. ایک ماہ کا لیکن وہ اس میں دو ماہ رہا قبضہ رہا اس کا اس گھر پر بھائی تو فقا ہمارے فقاہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے مہینے کی اجرت تو اس پر لازم ہے کیونکہ آکد ہوا تھا لیکن دوسرے مہینے کی اجرت اس پر نہیں ہے مولانا کیوں کیونکہ اس نے آپ کا اے کے اے کوئی این شے فوت کیے یا صرف اس کے منافع فوت کیے ہیں صرف منافع فوت کیے ہیں اور منافع کی تو کوئی قیمت نہیں ہے ان منافع کی بھی جو ایک مہینے کی قیمت بھی آئی تھی وہ صرف کس وجہ سے آئی تھی کہ ہم نے آپس میں کیا کر لیا تھا عقد کر رہے تھا بغیر عقد کی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے یہاں اس میں عقد ہوا تھا لہٰذا ان کی قیمت تھی لہٰذا آپ اس کو ایک مہینے کی تو اجرت دینا پڑے گی لیکن اگلے مہینے کا جو اس نے قبضہ کیا ہے گھر پر ایک رہا اب آپ قاضی کے پاس چلے جائیں اور قاضی کو کہیں میرے گھر میں یہ ایک مہینہ مزید رہا ہے اور ایک مہینے کے دس ہزار طے ہوئے تھے تو اب اگلے مہینے کی بھی مجھے اس کو دس ہزار مجھے دلوائیں بھائی ہم کہیں گے نہیں بھائی قاضی کیا کہے گا کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس نے سر منافے آپ کے فوت کیے ہیں اور منافع کے اندر تو بقا نہیں اور جس چیز کے اندر بکا نہیں ہوتی اس کو کی قیمت نہیں ہوا کرتی لہذا یہ جو منافع فوت ہوئے ہیں ان کی کوئی قیمت ہے اس پر واجب نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ تو وہ اس اگلے مہینے کا کرایہ اس پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو آخد ہی نہیں ہوا سورج سمجھ میں آ گئی تو یہ مانا ہے مولانا کہ منافع کی قیمت نہیں ہوتی البتہ آقد کی وجہ سے ان کی قیمت ہو جایا کرتی ہے اور اگلے مہینے میں تو آقد ہی نہیں تو ان کی قیمت بھی نہیں ہاں یہ الگ بات ہے وہ شخص گناہگار ہے اس نے کیا کہ آپ کے مکان پر زبردستی قبضہ کی اور ایک مہینہ رہا گنا تو ہوگا اس کو بہت زیادہ لیکن اس منافع کی اب آپ قاضی کے پاس جا کر قیمت لینا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی قیمت کوئی نہیں بھائی وہ شخص گنا ہے اور قیمت اس پر لازم نہیں ہوگی یعنی قاضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ اسے کیا کریں وہ شخص آپ کو ایک زائد مہینے کا کرایہ ادا کرے سورہ سمجھ میں آگئی تو یہاں پہ تو لہذا ہم منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اجارہ کے اندر جب ہم عقد کر لیتے ہیں تو ان کی قیمت بن جائے کرتی ہے لیکن اور جیسے بیگ کے اندر کوئی چیز ہم بیچتے ہیں قیمت ہوتی ہے اس کی اور بیگ فاسد کے اندر کیا ہوتا تھا سمجھ نہیں آتے تھے بلکہ کیا جا تھی اس چیز کی قیمت آتی تھی تو اجارے کے اندر بھی یہی ہوگا مولانا وہ جو اجارہ تھی وہ جو اجرت طے ہوئی ہے وہ نہیں دینی پڑے گی بلکہ کیا دیں گے اجر مسل دیں گے وہی قیمت ہے جو عام اس قسم کی چیز کی اس قسم کے عمل کی جو اجرت ہوتی ہے وہ ہی مولانا سورج سمجھ میں آگے بھائی بیا کے اندر قیمت دیتے ہیں وہ اجر مسل ہی تو ہے اس جیسی چیزوں کی یہ قیمت ہے بازار کے اندر تو وہ قیمت کہلاتی ہے اور یہاں پر بھی کیا دے گا اجر مسل لیکن وہاں تھا کہ قیمت دے گا جتنی بھی قیمت ہو مسن ایک آدمی ایک دوسرے کو ایک سائیکل بیچی اور شرط لگا دی کہ ایک ہفتے تک میں اسے استعمال کروں گا پھر تمہیں دوں گا تو یہ اجارہ فاسد یہ بیگ کیا ہو گئی آمد. فاسد ہو گئی اور بیڑ فاسد میں کیا آتی ہے قیمت اور قیمت جتنی بھی ہو مسن اس نے تو بیچی تھی سائیکل پانچ سو کی پانچ سو کی لیکن بازار سے پوچھا تو اس جیسے سائیکل کی قیمت ہے آٹھ سو تو اس کو اب کیا دینے پڑیں گے آٹھ سو دینے پڑیں گے جتنے بھی ہو لیکن اجارے کے اندر امام صاحب کیا دیکھ فرما رہے ہیں اجر مثل دینا پڑے گا اجارہ فاصدہ میں لیکن وہ اجر مسل اگر مسمہ سے زیادہ ہو جو ذکر کیا تھا جو طے کیا تھا اس سے زیادہ ہو تو وہ زیادتی نہیں دی جائے گی بھائی کیوں فرق کیوں بے کے کی اندر کہتے ہیں جہاں تک بھی قیمت پہنچ جائے دینی پڑے گی جو تے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو قیمت دینی پڑے گی اور اجارے میں آپ کہتے ہیں جو ذکر ہوا اس سے زیادہ نہیں دیں گے وجہ کے دونوں میں فرق ہے بھائی. وہاں پر آپ بیچتے ہیں اور عین کی تو قیمت ہے کیونکہ اس کے اندر بقا ہے اور یہاں پر منافع بیچ رہے ہیں اور منافع کی تو کوئی قیمت نہیں تو مسن بھائی اب اس میں نے درزی کو سوٹ دیا کہ اگر آپ نے کل سیا تو میں آپ کو کیا کروں گا ایک درہم دوں گا کل اگر آپ نے سی دیا اور وہ وہی صورت بنا لو اجارہ فاصدہ ہوا کوئی ایسی شرط لگا دی اجارہ فاسد ہو گیا اب اجارہ فاسدہ کے اندر یہ ان منافع استلائی تو نفع ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی قیمت کس کی وجہ سے آ رہی ہے عقد کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہم نے عقد کر لیا تو اب اس کی قیمت آ گئی اور وہ جو زائد مثلاً میں نے کیا کہا بھائی آج سیا تو دو درہم دوں گا کل سیے تو ایک درہم دوں گا اب اس کے اجرے کل کے اندر تو اجارہ فاسد ہوا اب پتہ کہ اجر مثل کیا ہے پتہ چلا اجر مثل اس کا تین درہم ہے بھائی کیا ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں کتنے دینے پڑیں گے ایک ہی دینا پڑے گا جو مسمہ اور اجر مثل میں سے جو کام ہو وہ دیا جائے گا اور مسمہ کتنا ہے ایک اور اجر مثل کتنا ہے تین تو کام کیا ہوا تو ایک دینا پڑے گا بھائی کیا وجہ ہے بیگ کے اندر آپ کہتے ہیں جتنی بھی قیمت ہو جائے وہ قیمت دینی پڑے گی یہاں آپ کہہ رہے ہیں جو عقل ہے وہ دینا پڑے گا کہتے ہیں بھائی یہاں فرق ہے وہاں پر آئن ہی ایک عین چیز کو بیچ رہے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے اور یہاں پر منافع بیچ رہے ہیں اور منافع کی کوئی قیمت نہیں اور قیمت کس کی وجہ سے آئی ہے آخد کی وجہ سے اور آخد کے اندر ہم نے کہا کہ کتنے دوں گا کل ایک دے دوں گا معلوم ہوا وہ جو ذائق پیسے تھے ان کو ہم دونوں نے خود ہی کیا کر دیا ساخت کر دیا خود ہی کیا کر دیا <سؤال> خود وہ تو ہم نے باہمی رضامندی سے خود ساخت کر دیا ہے آنے تو وہی وہ تھے تین درہم آنے تھے لیکن ہم نے خود ہی کیا کر دیا زائد کو ساخت کر دیا ہوا ہے لہذا وہ زائد نہیں دیں گے اقل اجرے مسل دیں گے لیکن اگر وہ سما سے زیادہ ہے تو اس جاتی کو ہم دونوں نے خود کیا کر دیا ہے طاقت کر دیا لہذا وہ زائد نہیں آئیں گے وہ مسمت دینا پڑے گا اور اگر اجر مثل کم ہے پھر تو اجر مثل ہی دینا پڑے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ فرق ہے دونوں میں فبی در ہم ان خطو فبی غَدًا فَبِنِصْفِ ہم اور اگر درزی سے کسی شخص نے یہ جا کر کہا کہ اگر آج کے دن تو نے اس کی سلائی کی تو ایک درہم کے عوض میں ہے وَإِنْ خِتَّهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْہَمِن اور اگر تو نے اسے کل سیا تو یہ نصف درہم کے عوض میں ہے فَإِنْ خَاتَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْہَمُن پس اگر اس نے آج سیا تو اس کے لئے ایک درہم ہوگا وَإِنْ خَاتَهُ ہو غَدًا فَلَهُ اُجْرَةُ مِسْل تو ابھی حنیفت رحمہ اللہ اور تو اگر اس نے کل کیا تو اس کے لیے اس کی اجرت مثل ہے امام اعظم حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی میں نے بتایا آسان لفظوں میں کیا کہیں آگے بھی کہہ رہے ہیں بھائی بلا یہ تجاوز ہی بھی نصف درہمی اور اس کے لیے نصف درہم پر تجاوز نہیں کیا جائے گا یعنی مسمہ اور اجر مثل میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا بھائی وقال ابو یوسف محمد الرحی محمد شرطان فرماتے ہیں بلکہ دونوں شرطیں جائز ہیں جیسے آج کر جیسے کرے گا وہی اجرت ملے گی آج سی لے گا تو پورا دیر ہم دیں گے کل سیے گا تو آدھا درہم ہم دونوں شرطیں جائز ہیں صاحب فرماتے ہیں اجراتا اور جو بھی وہ حمل کر لے گا تو اسی کی اجرت کا مستحق ہوگا وَإِن قَالَ إِن سَكَنْتَ فِي هَادَ الدُّكَانِ عَتْطَارًا فَبِدِرْهَمِن فِي الشَّهْرِ وَإِن سَكَنْتَهُ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَن جَازَ تو یہ جائز ہے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یہ گھر یا یہ دکان میں آپ کو یہ دکان میں آپ کو قرائے پر دیتا ہوں اس میں اگر آپ نے عطار کو ٹھہرایا یعنی عطر فروش کو خوشبو بیٹھنے والا اس کو ٹھہرایا تو یہ کتنا ہے ایک مہینے کی اجرت کتنی ہوگی ایک درہم ہوگی اور اگر اس میں تو نے لوہار کو ٹھہرایا تو کتنی اجرت ہوگی دو درہم ہوگی تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جائز ہے بھائی یہ کیا ہے جائز ہے اور وہ جو بھی عمل کر لے گا اس کے بقدر اجرت کا مستحق ہوگا یعنی اگر اس میں کس کو ٹھہرایا آفطار کو ٹھہرایا تو کتنی اجرت ملے گی ایک درہم اور اگر لوہار کو ٹھہرایا تو دو درہم ہم تو کہتے ہیں انقال اور اگر یہ کہا انسکن تفت دکان یا پارن اگر نے ٹھہرایا اس دکان کے اندر آفار کو فبی در ہم شہری تو ایک درہم کے کے عیوز ہے مہینے میں وہ انسکن تہ حداد اور اگر اس میں تو نے لوہار کو ٹھہرایا پبی در ہم تو یہ دو درہموں کے عوض میں ہے جازہ تو یہ کیا ہے یہ صورت جائز ہے وہ الرین فعالی حنی فتح رحم اللہ اور جو بھی دو کاموں میں سے وہ کر لے گا تو اسی کی مستحق ہوگا اسی کے مصمہ کا امام صاحب کے نزدیک وقال رحم اللہ الجارت الفاصۃ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اجارہ فاصد ہے اجارہ فاسد ہے بھائی یہ پچھلے مسئلوں سے مختلف ہے پچھلے مسئلے کے اندر وہ تھا تو کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہوتا تھا مثلا وہ اس کے بعد کپڑا لے گیا تھا کہ اس کو اگر آپ نے رومی انداز میں سیا تو دو درہم ہم ہے فارسی انداز میں سیا تو ایک درہم ہے بھائی تو وہاں پر کوئی جہالت نہیں تھی اس لیے کہ جب وہ عمل کر لے گا تو عمل متعین ہو جائے گا اور اس وقت پھر وہ اجرت کا مستحق ہوگا اور اس وقت اجرت بھی معلوم ہوگی بھائی وہ عمل بھی اس وقت معلوم ہو جائے گا اور اجرت بھی معلوم جب کہ یہاں پر وہ مکان ہم اس کے حوالے کرتے ہیں تو مکان خالی کر کے اس کو دینے سے ہی مالک اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے مکان کیا کیا بھئی میں نے ایک آدمی کو مکان دیا کہ اس مکان میں عطار ٹھہرایا تو ایک درہم ہے مہینے کا اور دات کو ٹھہرایا تو دو در ہم ہے یہاں تو عمل کی بات نہیں ہے اور یہ ٹھہرانے کی بات ہو رہی ہے اور ٹھہرانے کے لیے میں کیا کروں گا یہ مکان خالی کر کے اس کی دکان خالی کر کے اس کے حوالے کروں گا کہ یہ لو یہ دکان ہے اس میں اب جس کو بھی ٹھہرانا چاہو ٹھہراؤ تو یہاں پر دیکھو عمل کی بات نہیں ہوئی ٹھہرانے کی بات ہوئی ہے اور یہاں پر وہ دکان خالی کر کے اس کے حوالے کریں گے اور جب خالی کر کے اس کے حوالے کریں گے تو اسی وقت مالک کیا ہو گیا اجرت کا مستحق ہو گیا اجرت اور اجرت کا مستحق خا... سپرد کرنے سے ہی ہو گیا اور سپرد کرتے وقت کیا اجرت طے ہو گئی پتہ لگ گیا کہ ایک درہم ہم بن ملے گا مہینے کا یا دو ملیں گے جی بھائی جب وہ حوالے کر رہا ہے ابھی تو اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں ہے ابھی حوالے کیا اور حوالے کرتے حوالے کرنے سے کیا ہو جاتا تھا مالک اجرت مستحق ہو جاتا تھا تو اب حوالے بھی کر رہا ہے اور اجرت کو پتا چل رہی ہے اجرت پتا نہیں چل رہی کہ ایک مہینہ کے ایک دن ہمیں ملے گا یا کیونکہ ابھی اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں جب حوالے ابھی کر رہے اور ہو سکتا ہے وہ پورا مہینہ اب کیا کریں گے بھائی؟ ایک دیر ملنا چاہیے یا دو دیر ملنے چاہیے تو اجرت کیا ہے مشہور ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس مسئلے کے اندر پہلے کے اندر عمل کی وجہ سے عمل میں جہالت ہوتی تھی لیکن جب وہ عمل کر لیتا تھا تو عمل کا بھی پتہ لگ جاتا تھا اور اس کی اجرت کا پتہ بھی اور یہاں پر مالک جو ہے اجرت کا مستحق کس وجہ سے ہو جاتا ہے جب وہ مکان یا دکان کیا کر دے خالی کر کے حوالے کر دے اور جب وہ اس وقت خالی کر کے حوالے کر رہا ہے تو اس وقت بھی اجرت مشغول ہے ابھی بھی پتا نہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر کسی کو پورا مہینہ نہ ٹھہرا ہے تو پھر مہینہ بھی گزر گیا اور اجرت پھر بھی کیا ہے مشغول ہے اور حالانکہ اجارے, اجارے میں اجرت مشغول ہو تو اجارہ کیا ہو جاتا ہے فاسد تو لہٰذا یہاں بھی اجارہ فاسد ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ امام صاحب فرماتے ہیں اجرت اگر کے کوئی حرج نہیں بھائی یہ بھی اسی طرح ہے جیسے وہ درزی کے پاس کپڑے لے گیا تھا کہ یہ کپڑا اگر رومی سیا تو دو درہم دوں گا فارسی سیا تو ایک درہم تو وہاں اس کو دو آقدوں کے اندر اختیار اختیار تھا درزی کو جو ان سا عقد چاہے اختیار کر لے یہاں پر بھی بھائی وہ جو مستاجر ہے اس کو اختیار ہے جس عقد کو چاہے کیا کر لے اختیار کر لے اختیار کر لے چاہے تو اس میں پہلے آقت کو اختیار کرے اور آطار کو ٹھہرائے ایک درہم دے دے مہینے کا اور چاہے تو دوسرے آقت کو اختیار کر لے اور حداد کو ٹھہرائے اور پھر اس صورت میں کتنے دے گا مہینے کے دو درہم دے دے گا بھائی اختیار ہے اور باقی اگر آپ کی یہ بات تسلیم کر بھی لیں کہ بھائی ہو سکتا ہے مہینے کے اندر وہ کسی کو بھی نہ ٹھہرائے اور پھر بھی پھر تو کیا ہوگا اجر اجرت پھر کیا ہو جائے گی پھر بھی اجرت مشغول ہے کہتے ہیں بھائی جب دو اجرتیں ذکر کر دیں تو اس صورت میں اقلی اجرت تو یقینی ہے عقل تو کیا ہے وہ تو یقینی ہے تو وہ طے ہو جائے گی وہ اسے دے دی جائے گی کیونکہ وہ زائد والا نفع جو تھا لوہار کو ٹھہرانے کی وجہ سے جو تھا زائد نفع اس نے حاصل نہیں کیا تو زائد اجرت بھی اس پر نہیں آئی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ اجارے کے اندر نفع بھی معلوم ہونا چاہیے اور اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے لہٰذا جب آپ کسی سے کوئی مکان مثلاً کرایہ پر لیتے ہیں اجارہ میں یہاں نفے کا پتہ مدت سے چلے گا تو ضروری ہے کہ مدت معلوم ہونی چاہیے کہ میں اس مکان میں چھ مہینے یا میں اس کے اندر پانچ سال رہوں گا اور ہر مہینے کے اتنے پیسے دوں گا بھائی تو مدت کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے لیکن ایک آدمی اجارے پر مکان لیتا ہے اور پوری مدت ذکر نہیں کرتا یوں کہتا ہے کہ میں یہ مکان آپ سے کرائے پر لیتا ہوں ہر مہینے کے میں دس ہزار روپئے آپ کو دیا کروں گا تو بھائی کل کتنے مہینے رہے گا یہ اس نے ذکر کیا نہیں تو مدت کیا ہو گئی مجبول ہو رہی ہے تو یاد رکھیے زابطہ یہاں پر وہ زابطہ لگے گا بھائی جو بیٹ کے اندر تھا ایک آدمی نے گندم کا ڈھیر بیچا دوسرے کے ہاتھ پر اور کیا کہا کہ ہر خفیس کتنے کے بدلے ہے ایک درہم کے بدلے تو کل کی اضافت جب ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو عقد کتنے میں ہوگا ادنا میں اور ادنا کیا ہے ایک میں تو یہاں پر بھی اس نے کہا کل شاہر بھی درہم ہم ہر مہینے کتنے کے بدلے میں ہے ایک ماہ تو کل کی اضافت ہوئی ہے شہر مہینے کی طرف اور کل کتنے مہینے ہیں ان کی کوئی تعداد معلوم ہے تو کل کی اضافت ہو گئی ایسی چیز کی طرف جس کا منتہا معلوم, معلوم نہیں جب منتہا معلوم نہیں ہے تو کتنے میں عقد صحیح ہوگا ادنا میں اور وہ ادنا کتنا ہے ایک تو ایک ماہ میں اجارہ صحیح اور باقی مہینوں میں اجارہ فاسد ہے سورج سمجھ میں آ گئی لیکن پھر اس کے اندر تفصیل ہے مولانا ایک مہینہ پورا ہو گیا بھائی ایک مہینہ پورا ہونے کے بعد جب اگلا مہینہ شروع ہوگا اور اگلے مہینے کے اندر ایک دن رات وہ اس میں رہا وہ جی مستاجر جو ہے جس نے کرایہ پر لیا تھا وہ اگلے مہینے کے ایک دن اور رات اس میں رہا جب رہا تو اگلے مہینے میں بھی آفز صحیح ہو جائے گا آپ مالک مکان ہے اس کو نکال نہیں سکتا پھر باقی مہینوں میں اجارہ فاسد ہے اس سے اگلا مہینہ آیا پھر اس کے اندر ایک دن رات میں اس نے اجارے کو فسخ نہیں کیا نہ مالک کی مکان نے فسخ کیا اور نہ اس نے فسخ کیا تو ایک دن رات جیسے اس میں رہے گا اجارہ صحیح ہو جائے گا پورے مہینے کا اب اس کو اس مہینے کے اندر نہیں نکال سکتا اب اس کو بھی اجرت دے گا یہ مہینے کی پھر اس کے بعد اس سے اگلا مہینہ آیا تو ایک دن رات کے اندر ایک اختیار ہے دونوں کو اجارے کو فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں لیکن ایک دن رات میں اگر انہوں نے فسخ نہیں کیا اور یہ ایک دن رات اس میں مزید رہا تو اس مہینے میں بھی کیا ہو جائے گا اجارہ صحیح ہو جائے گا اور اب وہ مہینے میں اس کو نکال نہیں سکتا اور مہینے کے اختتام پر اسے اجرت دینا پڑے گی سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ منستا اور جس نے کوئی گھر کرایہ پر لیا کلو شاہرم بھی ان ہر مہینہ ایک درہم کے بدلے میں فلاق صحیح ہن فی شاہر واحد توقت صحیح ہے ایک مہینے کے اندر و فاصد ان فی بقیتی شہور اور فاسد ہے باقی مہینوں کے اندر باقی مہینوں میں فاسد ہے اللہ جملتا شہوری معلومت مگر یہ کہ وہ ذکر کر دے سارے مہینے اس حال میں کہ وہ معلوم ہو یعنی کوئی معلوم مہینے ذکر کر دے میں چھ مہینے رہوں گا یا آٹھ مہینے یا پندرہ مہینے کا نسات مینت شاہرستانی پس اگر یہ ٹھہرا رہا اس گھر کے اندر یہ مستاجر ایک گھڑی بھی مینت شاہرستانی دوسرے مہینے میں سے سہ لاکھ دفی ہی تو اس میں بھی عقد کیا ہو جائے گا صحیح صاحب قدوری فرماتے ہیں بھائی اگلا مہینہ بھائی مہینہ کب شروع ہوگا مثلا چاند دیکھا جس وقت جس وقت چاند دیکھا تو کہتے ہیں چاند دیکھنے دیکھتے ہی فور ان دونوں میں سے جو اجارے کو فسخ کرنا چاہے فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے فسخ کی نہیں کیا اور چاند کی نظر آنے کے فوراً بعد اور کچھ دیر یہ اس گھر میں ٹھہرا رہا تو اس صورت میں اجارہ کیا ہو جائے گا اس چھ مہینے میں بھی صحیح ہو جائے گا اب پھر اس کو نہیں نکال سکتا بھائی فوراً اسی وقت کرنا ضروری لیکن دیگر سکھائے کرام فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کام بڑا مشکل ہے کیونکہ جب اجارہ پھنسک کیا جاتا ہے دوسرے کو اطلاع دینا ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اجارے کو پھنس کر رہا ہوں تو این چاند کے دیکھنے کے وقت کے اندر مستاجر اور مجر دونوں اکٹھے ہوں یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا مشکل میں دونوں پڑ جائیں گے لہذا کتنی مدت ہے کم از کم ایک دن رات ایک دن پہ مہینے کا پہلا دن اور پہلی رات کس کے اندر اختیار ہے دونوں کو دونوں چاہیں تو اس کو فسخ کر سکتے ہیں مالک مکان آ کر فسخ کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ بھی فسخ کر سکتا ہے لیکن ایک مہینے کے بعد اگر ایک دن رات اس میں اگر یہ رہا تو اب میں کسی کو بھی فسخ کا حق نہیں صورت سمجھ میں آگئی تو صاحب قدوری کہہ رہے ہیں اسی وقت فسخ کا ضروری میں نے بتایا فتویٰ دو اس قول پر ہے کہ ایک دن رات ہے بھائی تو کہتے ہیں فینسا کانہ ساتھ من الشهر الثانی صحل عقد فی پس اگر یہ ٹھہرا رہا اس نے رہائی سے رکھی ایک گھڑی بھی دوسرے مہینے میں سے صحل عقد فی تو اس کے اندر بھی عقد صحیح ہو جائے گا ولم يكن للموجر ان يخرجه الى ان الى ان اور موجر یعنی کرایہ دے پر دینے والے کو یعنی مالک مکان کو یہ حق نہیں ہے کہ نکال دے اس کو یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو جائے یعنی مہینے کے اختتام سے پہلے اسے نہیں نکال سکتا وہ کزا لکھا حکم کلی شہری یسکون فی اول ہی اور اسی طرح حکم ہے ہر ایسے مہینے کا کہ ٹھہرتا ہے یہ اس کی ابتدا میں ایک دن یا ایک گھڑی ایک دن یا ایک گھڑی اس میں ٹھہرا رہا تو اس میں آقد کیا ہو جایا کرے گا لیا تو ایک مہینے کے لیے تھا لیکن رہا اس میں دو مہینے تو اس پر صرف پہلے مہینے کی اجرت لازم ہے ولا شاہ مینت شاہر ثانی اور کوئی چیز نہیں ہے اس پر دوسرے مہینے میں سے دوسرے مہینے کی اجرات نہیں دیں کیوں اس لیے کہ کیا چیز ضائع کی ہے اس نے در منافع ضائع کیے اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہاں جب عقد کر لے تو قیمت آ جاتی ہے اور عقد تو صرف کتنے میں ہوا تھا ایک ماہ میں تو دوسرے مہینے میں عقد ہی نہیں ہوا تو وہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہاں گنا ہوگا والا نہ گنا ہے بھائی یہ کہ اس مالک کو کسی طرح راضی کر لے بھائی ورنہ آخرت میں ضرور مواخذہ ہوگا بھائی وہی زاجرا دارن سنتم بیا شارتی دراہ اور کسی نے کوئی گھر کرایہ پر دیا ایک سال کے لیے کتنے درہم کے بدلے دس درہم کے بدلے ایک سال کے لیے گھر کرایہ پر دیا گھر کرایہ پر لیا کسی نے بھائی تاجرہ کا مانا کرایہ پر لینا اور کس نے کوئی گھر کرایہ پر لیا ایک سال کے لیے دس درہم کے بدلے جازہ تو یہ جائز ہے وہ علم یوسمی قسط اجرتی اگرچہ ذکر نہ کرے ہر مہینے کی قسط اجرت میں سے ہر مہینے کا حصہ اگر بیان نہ کرے سال کے کتنے بھائی گھر میں نے آپ سے ایک سال کے لیے کرایہ پر لیا دس درہم کے بدلے میں اب ہر مہینے کی اجرت ذکر نہیں کی لیکن پھر بھی یہ اجارہ صحیح اس لیے کہ جب پورے سال کی اجرت کا پتہ ہے تو ہر مہینے کی اجرت ہم آرام سے نکال سکتے ہیں سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے تو یہ اس پر تقسیم کر دیں گے کل اجرت کو بارہ سے تو ہر مہینے کی اجرت نکل آئے گی اخ اجرت الحمام وَالْحَجَّامِ اور جائز ہے حمام کی عجرت اور حجام کی عجرت حمام کی عجرت جائز ہے مولانا عجرت لینا جائز ہے اور حجام کے عجرت لینا بھی جائز ہے حمام جانتے ہو آپ بھائی حمام بھائی غسل وغیرہ کی جو جگہ اچھا بھائی اور اسی طرح حجام بھائی حجام بھائی یاد رکھیے حج مراد یہ جو حجام آج کل ہے وہ مراد نہیں ہے بھائی جس کو آپ نائی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مراد نہیں ہے حجام کہتے ہیں جو حجامت کرتا تھا یعنی سینگھی لگاتا تھا پچھنے لگاتا تھا سینگھی لگانا پچھنے لگانا یہ خاص طریقہ تھا بھائی کہ وہ ایک شخص ہوتا اس کے پاس ایک خاص آلہ ہوتا تھا سین کی طرح کا بھائی تیز نوکدار اس کو وہ کیا کرتا تھا گردن وغیرہ میں یا بعض جگہ جسم کے حصوں پر لگا کر وہ منہ کے ذریعے خون کھینچتا تھا بدن سے اور اس سے وہ بدن سے جو فاسد خون ہوتا تھا اس کو وہ نکال لیتا فاسد خون نکال آتا پھر تازہ خون بنتا جس سے بہت سی تکالیف بیماریوں سے شفا ملتی تھی بھائی سمجھ میں آیا یہ پرانا طریقہ تھا بھائی جسم سے منہ کے ذریعے وہ خون کھینچ کر نکالتا تھا بھائی. فاسد خون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے سنگی لگوائی اور اس کی اجرت ادا کی تھی مولانا معلوم ہوا اس کی اجرت دینا جائز ہے بھائی اجرت دینا اور یہ بڑا مفید طریقہ علاج تھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیں سنگی لگوانے کا حکم دیں بھائی بار بار کہتے تھے بھائی تاکید کرتے تھے یعنی اتنا یہ مفید طریقہ ہے بھائی اچھا بھائی تو ان کی اجرت جائز ہے حمان کی اجرت بھی اور حجان کے اجرت بھی مولانا اجرت جائز ہے بھائی ان دونوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا بھائی کیونکہ حمام جو ہے وہ نجاست کا محل ہے کشف عورت ہے بھائی سمجھ میں آیا اس میں تو کشف عورت ہے اور لیکن یہ جائز ہے مولانا اور اسی طرح حجام جو ہے یہ بھی اجرت جائز ہے اس کی لینا و لائے اف اجرتی اور جائز نہیں ہے بھائی آسم کہتے ہیں جفتی کروانا بھائی دیہات میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پاس گائے وغیرہ ہوتی ہیں کسی شخص کے پاس بیل ہوتا ہے تو اس گائے کو کے لیے اس بیل کو لے آتے ہیں جفتی کروانے کے لیے تاکہ اس سے گائے کے بچے حاصل ہوں بھائی اور اس جفتی کروانے کے اس مالک کو پیسے دیے جاتے ہیں یاد رکھیے یہ حرام ہے یہ کیا ہے حرام ہے جفتی کروانے کی اجرت لینا تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَخْضُ اُجْرَتِ عَصْبِ تَيْسْ اور جائز نہیں ہے آپ سب کس کو کہتے ہیں جفتی کروانا تیس کس کو کہتے ہیں میں <تصف> نے بتلایا تھا آپ کو بھئی تیس کسے کہتے ہیں بکرے کو کہتے ہیں مراد یعنی اِنَّا رَحَا وَإِنَّا نار کوئی بھی نہ رو تو, تو تو بکرے کی, جفتی کروانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے مراد کوئی بھی نہ رہے کسی بھی جانور میں جفتی کرواتا ہے اجرت لیتے ہیں یاد رکھنا یہ اجرت حرام ہے حرام بھائی ولاج الجارو ازانی و اقامتی و تعلیمی قرآن و اور جائز نہیں ہے بھائی اجارہ کرنا کس پر اذان پر بھائی اقامت کہنا اذان دینے پر اقامت کہنے پر قرآن کی تعلیم دینے پر اور حج پر بھائی سمجھ میں آیا بھائی آپ کہتے ہیں بھائی اذان اقامت کسی شخص سے ذمہ لگا دی کہ ازان و اقامت تم نے دینی ہے مسجد میں اور تمہیں مہینے کے پندرہ سو روپے دیں گے یا تمہیں تین ہزار روپے دیں گے کہتے ہیں یہ اجارہ صحیح نہیں ہے یہ اجارہ صحیح نہیں ہے اسی طرح بھائی کسی بچے کو آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اس کے گھر پر اور وہ گھر والے آپ کو کیا کرتے ہیں مہینے کے دو ہزار روپے دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اجارہ صحیح نہیں بھائی اسی طرح حج پر بھائی کوئی آدمی دوسرے کو حج پر بیچتا ہے کہ میری طرف سے کیا کر لو میرے میں تو بڑا بیمار ہوں حج کے لیے نہیں جا سکتا تم میری طرف سے کیا کر دو حج کے لیے چلے جاؤ تو خرچہ بھی دیتا ہے اور وہ اجرت بھی لیتا ہے کہتا ہے پیسے بھی دو مجھے بھائی تو یہ جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں بھائی یاد رکھو ضابطہ اصل اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سارے عبادتیں ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے اخلاص نیت سے جب یہ کام کرتا ہے اللہ کے حج پر جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے اور اذان و اقامت یہ تو سارے عبادتیں ہیں عبادتیں ہیں اور اجرت عبادتوں پر لینا جائز نہیں عبادتوں پر اجرت لینا لیکن یاد رکھیے یہ قدیم فقہائے کرام کا فتویٰ تھا آج کے زمانے کے بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کے فقہائے کرام نے ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ ان چیزوں پر اجرت لینا تعلیم قرآن ہے مثلاً اس پر اجرت لینا جائز ہے اذان قامت ہے اور اب تو امامت وغیرہ پر بھی اجرت لینا جائز ہے بھائی جائز سورج سمجھ میں آ وجہ یہ نا کہ اب زمانہ آہستہ آہستہ کتنا فساد بڑھتا جا رہا ہے امور دینیہ کے اندر سستی اور کوتا ہی آتی جا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں بھائی آپ کے اس ملک میں کتنے مسلمان ہیں لیکن امور دینیہ سے کتنے غافل ہیں دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا پتہ نہیں ہوگا اور دنیا کی باریک سے باریک بات سے بچہ بھی آج کا واقف ہوگا بھائی اور دین کی باتوں کا ذرا بھی نہیں پتا ہوتا بھائی یہ امور دنیا میں سستی اور کوتا ہی ہے کہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی دین سے کیا ہوتے جا رہے ہیں غافل ہوتے جا رہے ہیں تو اب وہ کہا کرام فرماتے کہ ان چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے تاکہ کہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ مٹ ہی نہ جائیں بھائی جب اجرت ہی نہیں ملے گی تو کوئی کرے گا نہیں تیار نہیں ہوگا اور آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی کہیں مٹ نہ جائیں تو لہذا اب ان پر اجرت لینا جائز ہے بھائی جی ولا اسی طرح بھائی غنا کہتے ہیں گانا بھائی گانا گانا بھائی نوخ نوخا کرنا رونا پیٹنا میت پر کیا کرتے نوحہ کرتے ہیں روتے پیٹتے جو ہیں بھائی وہ نوحہ مراد ہے گانا گانے پر بھئی کسی کو اجرت پر بلایا بھئی آپ گانا گائیں بھئی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے یا کوئی مر گیا تھا نوحے کے لیے بھئی قدیم عربوں میں تو باقاعدہ عورتیں وغیرہ ہوتی تھیں وہ آ کر چیختے چلاتے رہتے کئی کئی دن تک جتنا بڑا آدمی ہوتا اتنے زیادہ دن تک نوحہ چلتا رہتا تھا بھئی سونے تو اس کی ذریعے بھی تکبر وغیرہ فخر کا اظہار ہوتا دیکھو اتنے دن تک نوحہ ہوتا رہا کتنا بڑا آدمی مرا ہے کہتے ہیں یاد رکھیے گانا گانے پر اور نوہے وغیرہ پر اجارہ کرنا صحیح نہیں یہ حرام ہے جتنی بھی بےودگیاں ہیں مولانا ان پر اجارہ کرنا حرام ہے بھائی چلیے بس مولانا ہر المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام